اب اس کے بعد آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر چھیاسٹھ تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصر تفصیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب عصاك الحجر فانفجرت منه سنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين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 اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وغربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بضرب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا من ساقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم تبليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا <لِّلْمُتَقِينًا> ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا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 یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کیا کرتے تھے حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ و مسلمان ہوں یا یہودی یا نفرانی یا صابی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ اپنے پروردگار کے پاس ادر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا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 راہ سے پھر گئے چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لئے نصیحت کا سامان بنا دیا ان آیات میں جیسا کہ پہلے سے سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور ان نعمتوں کو انہوں نے جس طرح ٹھکرایا اور اللہ سے و تعالی کی نافرمانی کی اس کا بھی بیان ہے اسی سلسلے میں ایک نعمت کا ذکر یہ کہ جب صحرائے سینا میں وہ حضرت موسا علیہ السلۃ والسلام کے ساتھ داخل ہوئے تو وہاں ان کو پیاس لگی اور پانی کا کوئی سامان وہاں نظر نہیں آتا تھا تو اس وقت انہوں نے حضرت موسا علیہ السلۃ والسلام سے درخواست کی کہ ہم پیاسے ہیں اور ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے چنانچہ حضرت موسا علیہ الحت واللام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں سیراب کر دیجئے اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں تعبیر فرمایا ہے کہ موسا یعنی موسا رسد نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیراب ہونے کی دعا کی استسقا کے معنی یہ ہے کہ پانی مانگا جائے سیراب ہونے کی دعا کی جائے اور یہ پچھلے پیغمبروں کے وقت سے یہ طریقہ چلا آتا ہے کہ جب مسلمان یا انسان قحط میں مبتلا ہوں اور ان کو پانی میسر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اور اس دعا کو بھی استقاع کہا جاتا ہے اس کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے پانی مانگا جائے کہ یا اللہ ہم پیاسے ہیں ہمیں پانی عطا فرما دیجئے اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص نماز بھی تلقین فرمائی ہے اور خود وہ نماز پڑھی ہے اس کو نماز استخقہ کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سبارک و تعالی کے حضور حاضر ہوں اور دگانہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالی سے جواب مانگیں کہ یا اللہ ہمیں سیراب کر دیجئے بارال حضرت موسا علی السلام نے بنی اسرائیل کی پریشانی دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارے لیے پانی کا کوئی انتظام فرما دیجیے موسا لکو لِقَوْمِهِ موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا اور اس کی دعا مانگی پکلنا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے جواب میں حضرت موسا علیہ السلام سے کہا کہ از رب افاق الحجر کہ تم اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو سامنے کوئی پتھر تھا یا کوئی پہاڑ تھا اس کی طرف اشارہ تھا کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارو فن فنس من حسنتا اشرتا آئینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ اس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چشمہ بھی نکال دیتے تو وہ بھی کافی ہو سکتا تھا لیکن چونکہ بنی اسرائیل بارہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے اور اندیشہ تھا کہ ان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو اس واسطے اللہ تبارک نے ان کے لئے مزید سہولت یہ فرمائی کہ بارہ چشمے پھوٹ گئے اور ان میں سے ہر ایک قبیلے کا الگ چشمہ مقرر ہو گیا اسی کو آگے فرمایا کہ قد علی میں کلو مشربہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بارہ چشمے نکالے تو ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی کہ ہمیں کہاں سے پانی لینا ہے چنانچہ کوئی لڑائی جھگڑے کا بھی امکان ختم ہو گیا اور پھر وہی بات کہ کلو بشربو اللہ تبارک وطالیہ کی طرف سے یہ بارہ چشموں کا پھوٹ نکلنا یہ زبان حال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام دے رہا تھا کہ کلو بشربو کھاؤ اور پیو اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے ولاس الفسین اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرنا اس میں یہ بتلایا گیا کہ جب اللہ سبارک و تعالیٰ کھانے اور پینے کو دے رہے ہیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو حلال طریقے سے کھاؤ اور فساد کا کوئی کام نہ کرو لیکن چونکہ طبیعت میں فساد تھا اس واسطے وہ بار بار اپنے اس فساد کی طبیعت سے مجبور ہو کر وہ نافرمانیوں میں مرتلہ ہوتے رہے پھر آگے اسی بات کا تذکرہ ہے جو پچھلی آیات میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے اوپر من و سلوا نازل ہوتا تھا لیکن ایک رستے تک وہ من و سلوا کھانے کے بعد اس سے اکتا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف ایک گرزا کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے ہمیں اور غذائیں بھی چاہیے چنانچہ آگے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس فرمائش کا ذکر کیا ہے کہ موسا وہ وقت یاد کرو جو تم نے کہا تھا کہ اے لن نصبر على طعام واحد ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے فرنا رب لہذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ یخرج لنا ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے مما تمبتل ارد جو زمین اگایا کرتی ہے ممبکہ یعنی زمین کی ترکاریاں وہ اس کی ککڑیاں وہ اور اس کا گندم وہ اور اس کی دالیں وہ بسر اور اس کی پیاز یعنی ان چیزوں کا مطالبہ کیا کہ ہمیں ان چیزوں کے کھانے کا بھی دل چاہتا ہے تو ہمیں یہ چیزیں بھی مہیا کی جائیں اس کے جواب میں حضرت موسا علیہ صد السلام نے فرمایا کہ اتستبدل لذی ہوا ادنا بل لذی ہوا خیر یعنی جو چیز بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں یعنی من و طلبہ اعلیٰ درجے کی غذا تھی اس کی ناشکری کر کے تم گھٹیت چیزیں مانگنا چاہتے ہو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے لیکن الفاظ درحقیقت عام ہیں اور بعض روایات میں آتا ہے اور بائبل میں بھی یہ مذکور ہے کہ جس وقت ان لوگوں نے یہ فرمائش کی تھی اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسا علیہ سد السلام کو بڑی ملامت کی اور کہا کہ تم نے ہم پر بڑا ظلم کیا کہ ہمیں مصر سے نکال لائے اور ہم وہاں مصر میں رہتے تھے تو ہمارے پاس ہر قسم کی غذائیں ہوتی تھیں ہر قسم کی چیزیں ہم کھایا کرتے تھے سرکاریاں بھی کھاتے تھے دالیں بھی کھاتے تھے گوشت بھی کھاتے تھے آپ ہمیں وہاں سے زبردستی نکال کر لے آئے ہو اور ایسی جگہ لے آئے ہو کہ جہاں ہمارے پاس بس کھانے کوئی دو چار چیزیں ہی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے پاس میسر نہیں ہے تو ہمارے لیے تو وہی مصر میں رہنا زیادہ بہتر تھا اب آپ اندازہ لگائیے کہ مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے فرآن نے طرح طرح کے ظلم ان پر ٹوڑے ہوئے تھے بچوں کو وہ قتل کر رہا تھا عورتوں سے خدمتیں لے رہا تھا لیکن اب آزادی کی زندگی میسر آئی اور آزادی میں بھی آیا درجے کی غذائیں ملی تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر شکر ادا کرتے اور اگر بالفرض ایک بشری تقاضے سے ان کو کچھ چیزیں چاہیے تھیں تو ایک مناسب انداز میں اس کی فرمائش کر لیتے کہ ہم ایک چیز کے اوپر کھاتے کھاتے اگرچہ بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن بہت عرصے تک ہم صرف اسی کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے تو ہمیں اور بھی کچھ دے دے دیے اگر یہ بات کوئی قرینے سے سلیقے سے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے نعمتوں کی قدر پہچانتے ہوئے اگر کہتے تو کوئی ایسی بری بات نہیں تھی لیکن انہوں نے اس ساری زندگی کو جو ان کو آزادی کی صورت میں میسر آئی تھی اور جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر نازل ہو رہی تھی اس کو ٹکرا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں مصر کی زندگی ہمیں لیے زیادہ بہتر تھی اور وہ غلامی کی زندگی یاد کرنے لگے تو الدی ہوا ادنا اس میں اشارہ اس غلامی کی زندگی کی طرف بھی ہے اور بلدی ہوا خیر اس سے اس آزادی کی زندگی کی طرف بھی اشارہ ہے یعنی کیا تم اس معمولی چیز کو بدلے میں لینا چاہتے ہو معمولی چیز میں معمولی غذائیں بھی داخل ہیں اور ساتھ میں غلامی کی زندگی بھی داخل ہے بلدی ہوا خیر اور اس چیز کے بدلے میں جو تمہارے لیے بہتر ہے یعنی آزادی کی زندگی راحت کی زندگی فرعون کے ظلم سے نجات کی زندگی اور جس میں اعلیٰ رسے کی غذائیں بھی تمہیں مہیا ہو رہی ہیں اس کی ناشوکری کر رہے ہو چلو خیر اہب مصر تم اب آگے ایک شہر میں جاؤ اترو اللہ تبارک وطار نے اسی بستی کا پتہ بتایا جس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے کہ اس میں چلے جاؤ فائنک ماسال تم تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں یعنی وہ ترکاریاں وہ دالیں وہ گندم وہ پیاز وہ چیزیں جو تم مانگ رہے ہو وہ اس شہر کے اندر جا کر تمہیں مل جائیں گی لیکن ہوا کیا کہ داخل ہوئے اور اس متکبرانہ انداز میں ہوئے اور اس طرح نافرمانی کرتے ہوئے داخل ہوئے جس کا ذکر پچھلی آیات میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے نافرمانی کی وہاں پر بھی سرکشی کا مظاہرہ کیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غوری بت آئے گم تو اس کے نتیجے میں ان پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا وہ با بی من اللہ اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا یعنی اس نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کچھ ایسا کر دیا کہ وہ صدیوں تک کسی نہ کسی کی غلامی میں کسی نہ کسی کے زیر حکومت رہ کر اور کسی نہ کسی کے سامنے دلیل ہو کا زندگی گزارتے رہے تو پھر اس کی انشاء اللہ سر آل عمران میں آئے گی غالب قانو یکرون بھی آیا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وہ یکلون نبی ابغیر الحق اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے یہ بن اسرائیل کی تاریخ میں متعدد مرتبہ یہ واقعات پیش آئے کہ بنی اسرائیل کی جب بدعمالیاں حد سے گزرنے لگتی تو اللہ تبارک و تعالی اپنا کوئی پیغمبر ان کے پاس بیچتے جو ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ان کو بدعمالیوں سے بچانے کی کوشش کرتا لیکن چونکہ سرشت میں سرکشی داخل تھی اس واسطے بہت سی مرتبہ انہوں نے انبیاء چرام علیہ وسد السلام نہ صرف تقزیب کی ان کو جھٹلایا اور ان کی بات نہیں مانی بلکہ کئی انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا حضرت زکری علیہ السلام حضرت یاہ علیہ السلام ان کو قتل کیا اور اس سے پہلے بھی متعدد انبیاء کرام کو قتل کیا ہے جس کی تفصیل قرآن کریم نے تو نہیں بتائی لیکن بائبل میں تفصیل موجود ہے کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ کئی ہزار انبیاء کرام کو ان لوگوں نے قتل کیا مختلف اوقات میں ذالک بما آسب وکانو یا تدون یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کیا کرتے تھے اب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو نعمتیں نازل کی اور انہوں نے جس طرح شکری کی اس سلسلے کلام کے درمیان اگلی آیت یعنی آیت نمبر باسٹھ یہ بظاہر اس سلسلے کلام سے مختلف موضوع پر ہے اور بظاہر یہ اس سلسلہ کلام سے الگ ایک جملۂ کی صورت میں نظر آتی ہے پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کی مختصر تشریح انشاءاللہ اللہ پیش کی جائے گی فرمایا کہ ان لدینہ آمن و لدینہ ہادو ون سارا ون فل خوف اندین حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ و مسلمان ہوں لدینہ ہادو یا جو یہودی ہوں ون نسارا یا نسرانی یعنی عیسائی ہوں واب یا سابی ہوں اور سابی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جو کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں تھے لیکن ستارہ پرست تھے ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے تو کوئی بھی ہوں اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے تو فلاحم اجر ہوں اندرم تو وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ولاخوبن علیہم الحمن ولا ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے اس آئس و کریمہ میں اللہ تبارک وطالعہ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو اگر حق کو قبول کر لے اللہ تبارک وطالیہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عجر ملے گا اور اس نے ثابت جو زندگی گزاری ہے چاہے وہ یہودیت میں گزاری ہو یا نصرانیت میں گزاری ہو یا ستارہ پرستی میں گزاری ہو یا بدھ پرستی میں گزاری ہو جب وہ توبہ کر کے ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالی کے پاس ازر کا مستحق ہوگا اور پچھلی زندگی کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے اور آئندہ اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا آخرت کے اندر یہ آئے کریمہ بیس میں بنی اسرائیل پر انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ان کی نافرمانیاں کرتے ہوئے بیچ میں یہ آئے در کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی ترجیح کے لئے آئی ہے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہیں کی نسل یعنی بنی اسرائیل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کے انعامات کا مستحق نہیں ہے آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے اسی لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو یا اختیار کر ہی نہیں سکتا یا کم از کم ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاضر ہوتے ہیں چونکہ ان کے دماغ میں یہ گھمن تھا کہ سوائے بنی اسرائیل کے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر و ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا تو اللہ و وطار نے اس آیت میں یہ واضح فرما دیا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کر دے گا خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا یہودیوں اور نسرانیوں کے علاوہ عرب میں ستارہ پرست لوگ بھی رہتے تھے جنہیں سابی کہا جاتا تھا اس لیے ان کا بھی ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے یہاں دو باتیں سمجھنے ضروری ہیں ایک بات تو یہ کہ اس آئے سے کریمہ میں ان کے اس باطل گھمنڈ کی تردید کی گئی ہے کہ سوائے بنی اسرائیل کے کوئی بھی شخص نجات نہیں پا سکتا اور دوسرے ان کو ایک طرح سے جو پچھلی سرزنش کی جا رہی تھی اور آئندہ بھی جو کی جائے گی اس سے کسی کے دل میں اگر یہ مایوسی پیدا ہو جائے کہ ہماری تو ہمارا تو ماضی اتنا زبردست نافرمانی پر گزرا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ہم مستحق ہو گئے ہیں تو اب اگر ہم ایمان لائیں گے بھی تو ایمان لاکر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ خیال بھی بیچ میں رد کر دیا گیا کہ یہ خیال کرنا درست نہیں ہے اب بھی اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے گناہ وہاں فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس تم اجر کے مستحق ہوگے اور تمہیں آخرت کے اندر کسی خوف یا کسی غم کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ایمان کا ذکر فرمایا ہے یہ ایک حوالے کے طور پر فرمایا ہے یہ یہاں پر اس بات کی تفصیل بیان کرنی مقصود نہیں ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اب جیسے آپ دیکھیں کہ سرح بقرہ کے آخر میں ان چیزوں کا بیان ہے جس پر کہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے بما انزل آمن غف البا عنزی وغبی بلون کل عامن بلّہ و ملاقت ہی و ہی و وہاں تفصیل آئی ہے کہ فلا فلا چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں تمام پیغمبروں پر ایمان لانا تمام کتابوں پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا وہ ساری تفصیل وہاں پر بیان فرمائی گئی ہے یہاں وہ تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ ایمان کن کن چیزوں پر لایا جائے گا بلکہ ایمان کو ایک حوالے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے لہذا اس میں انبیاء کرام کا ذکر نہیں آیا یہاں پر آیا من آمن اب والیوم الاخر آخر جو ایمان رکھے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور آگے املا صالحان کہہ دیا گیا, گیا ہے تو یہاں ایمان کا ذکر ایک حوالے کے طور پر آیا ہے کہ ایمان کا جو صحیح تقاضا ہے اللہ پر ایمان ڈالنے کا اس کو پورا کرے اس میں رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے اس میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے اس میں اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں لہذا اس آئٹ سے جو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا یا بعض لوگوں نے اس کی بنا پر یہ گمراہی اختیار کی کہ معذ اللہ ایمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ پر انسان ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور خدا نہ کرے اگر کوئی شخص نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے یا قرآن پر ایمان نہ لائے تو بھی وہ اس آیت کا مزداق بن سکتا ہے کہ ربهم یہ بڑی سخت غلط فہمی اور بڑا سخت مغالطہ اور بڑی سخت گمراہی ہے اور اس کی واضح تردید اس بات سے ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ان اسی سلسلہ کلام میں جب ان کو یہ دعوت دی تھی کہ تم ایمان لاؤ تو اس میں اللہ سبارک وطالیہ نے صاف صاف فرمایا تھا کہ تم ولاکن ابلا کافی امن و بیما انزل تمد کلبام حکم ولاقون ابولا کافرم بھی یہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر اکتالیس میں اللہ سبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی اسی سلسلہ کلام میں جہاں پر ان کے اوپر نعمتوں کا اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہو رہا ہے اسی میں یہ فرمایا کہ جو کلام میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن اس پر ایمان لاؤ اور ولا تک ابلا کافرم بھی اور تم تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر یا کافر نہ بن جاؤ تو اس میں صاف صاف فرما دیا گیا کہ قرآن پر ایمان لائے بغیر اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ بعد میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فروازیں کہ رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اور صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا کافی ہے تو در حقیقت یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے خود پرانے کریم کی متعدد آیات اس کی تردید کرتی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے لہٰذا نجات پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے چنانچہ پچھلے آیت نمبر چالیس اور اکتالیس میں بھی اللہ تعالی نے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور اس کے علاوہ مزید متعدد صورتوں میں متعدد آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان نہ رکھے وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا اب آگے پھر وہی سلسلہ کلام جاری ہے یعنی بن اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا بھی اور ان کے سرکشیوں کا بھی چنانچہ آگے فرمایا وہ نامی ساکم و رفانہ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ دور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا خزو ماں آتے ناخب تو جو کچھ کتاب ہم نے تمہیں دی ہے یعنی تمہارے احکام اس کتاب میں نازل کیے ہیں ان کو قوت کے ساتھ تھام لو مضبوطی سے تھام لو مز ما فی اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوا حاصل ہو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسا علیہ وسلام تو رات لے کر آئے کوہے طور پر جانے کا ذکر پہلے آ چکا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات اتا فرمائی اور وہ تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تو بنے اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں اس لیے اس سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیا پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے وہ طالبہ اگرچہ نامعقول تھا مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے ستر آدمی منتخب کر کے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ طور پر بھیجے گئے جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ اللہ کی آیت نمبر 155 میں آگے آئے گی اللہ یہ ستر آدمی وہاں طور پر حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ گئے ان کو اللہ سبارک مطالعہ نے براہ راست تورات پر عمل کا حکم دیا مگر جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے قوم کے سامنے یہ بات تو کہی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کا حکم دیا ہے لیکن اس میں ایک بات اپنی طرف سے یہ بڑھا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا اور جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے چنانچہ تورات کے جس حکم میں انہیں کچھ مشکل نظر آئی تو وہ یہ بہانہ تراش لیتے تھے یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے یعنی یہ کہ جس حکم پر ہم آسان سمجھے عمل کر لیں جس میں مشکل نظر آئے اسے چھوڑ دیں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا اس آئت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے اب قرآن کریم نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ کوہتور کو کس طرح بلند کیا گیا تھا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کو اپنے جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر محلف کر دیا گیا ہو چنانچہ حافظ ابن جری رحمتہ اللہ علیہ نے متعدد طبی سے یہی تفسیر نقل کی ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں کہ پہاڑ کو واقعتاً اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا جائے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی صورت پیدا فرما دی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا مثلا کوئی زلزلہ آ گیا جس سے انہیں ایسا لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے چنانچہ سورہ آراف کی آیت نمبر 171 میں اس واقعے کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ نتک نل جب الفتما یعنی ہم نے پہاڑ کو زور زور سے ہلایا ان کے اوپر اس طرح جیسے کہ وہ کوئی اس ہو اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ ہم ان پر آ کر گر پڑے گا اس میں قرآن کریم نے لفظ نق استعمال فرمایا ہے جس کے معنی لغت میں زور زور سے ہلانے کے آتے ہیں لہذا آیت کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ وہ ان پر گر پڑے گا یہ ترجمہ بھی اس آیت کا کیا جا سکتا ہے تو دونوں میں سے کون سی صورت اختیار کی گئی اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں دونوں ممکن ہیں بہرحال کوئی ایسی صورت اختیار کی گئی جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھے کہ اگر ہم نے تورات کے تمام احکام کو بلا استثنا تسلیم نہ کیا تو یہ پہاڑ ہم پر گر کر ہم کو تباہ کر سکتا ہے اس وقت انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم ہم کے تمام احکام کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کریں گے یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر تو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا کوئی آدمی اگر غیر مسلم ہے تو اس کو اسلام لانے پر یا ایمان لانے پر اس طرح مجبور نہیں کی جکتا کہ تم یا تو ایمان لاؤ وہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا تمہیں تباہ کر دیں گے لا راہ کے دین قرآن کریم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں لیکن جب ایک شخص ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد اگر کوئی نہ فرمانی کرے تو اس کی بہت سے سزائیں ہو سکتی ہیں اور ان میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے ڈرانا دھمکانا بھی ہو سکتا ہے اور ڈرا دھمکا کر اس کو حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے بروس رائے چونکہ پہلے ایمان لا چکے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے ڈرا کر فرما برداری پر آمادہ فرمایا تو یہی مطلب ہے اس آئت کریمہ کا کہ خزنامی ساکہ کم وہ وقت یاد کرو جو ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا ورفانہ فوق الطور اور کوہتور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا تھا خزو ماں آتے آخم بقوت کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو بس ما فیہ اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو لیکن کیا ہوا اگلی آیت میں اس کا بیان ہے کہ سم متوئی تم میں بازی اس طرح تم نے عہد بھی کر لیا مان بھی لیا لیکن اس کے باوجود تم دوبارہ راہ رات سے پھر گئے چرا سے فرماتے ہیں کہ اللہ من ان ساری کے باوجود اللہ تبارک و رہے نے تم کو ہلاک و برباد نہیں کیا تمہارے کرتوت تو ایسے تھے کہ اگر اللہ تعالی تمہیں تباہ کرنا چاہتا تو تباہ کر دیتا لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعار نے اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمایا فل اللہ فض الم و اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور لکن تم خاصرین تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے آگے پھر بنی اسرائیل کے خاص گروہ کا اور اس کی نافرمانی کا تذکرہ ہے کہ وَلَقَدْ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے فقول نانا ہوں تو چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ کون قرت تم ذلیل اور دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ اس میں جس واقع کی طرف اشارہ ہے اس کی پوری تفصیل سرح آراف کے اندر آنے والی ہے یہاں مختصراً اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ سنیچر کا دن یہودیوں کے لیے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا اور ان کو یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ اس دن میں وہ کسی قسم کی معاشی سرگرمیاں اختیار نہ کریں یعنی اپنی روزی کمانے کا کوئی کام نہ کریں یعنی ہفتے کے چھ دن ان کے لیے معاشی سرگرمیوں کے واسطے کھلے ہوئے ہیں لیکن شنیچر کے دن ان کے لیے کوئی معاشی سرگرمی منع جن خاص یہودیوں کا یہاں ذکر ہے اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیحد والسلام کے زمانے میں تھے یہ لوگ کسی سمندر کے کنارے رہے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے ان کا گزارہ مچھلیاں پکڑ کر ہی ہوا کرتا تھا مچھلیاں کووس کرتے تھے شنیچر کے دن ان کے لئے مچھلیاں پکڑنا اس لیے ناجائز تھا کہ یہ ان کی ماچی سرگرمی تھی اور ما کے سرگرمی شنیچر کے دن منا تھی مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے حوالے کر کے اس حکم کے خلاف ورزی کرنی چاہیے مثلا یہ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن شام سے جال ڈال دیتے تھے اور اگلے دن کیونکہ کوئی کاروائی کرنے میں منع ہوتی تھی تو اس وقت تو وہ شکار نہیں کرتے تھے لیکن اتوار کے دن جو جال کے اندر جو مچھلیاں آتی تھی ان کو وہ استعمال کرتے تھے یہ تو ایک ہیلا تھا لیکن شروع میں انہوں نے یہ ہیلے کیے پھر کل کھلا ہی کے دن مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی باقاعدہ مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی ہیلے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی کچھ دیکھ لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے بلاخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورت مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخ کا عذاب دیا یعنی ان کی صورتیں بگاڑ کر بندر میں تبدیل کر دی تفصیل اس کی انشاءاللہ سورہ اللہ میں آنے والی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ کیا بعید ہے کہ وہ کسی بندے کو کسی انسان کو کسی دوسری صنف میں کسی دوسری جنس میں تبدیل فرما دے اللہ تعالی نے ہی انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہی بندر کو پیدا کیا تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پیدا کر سکتا ہے بندر پیدا کر سکتا ہے تو انسان کو بندر میں منتقل بھی کر سکتا ہے اور عذاب کے طور پر ایسا کیا گیا بعض لوگ اس قسم کے واقعات کو چونکہ یہ خرق عادت ہیں خلاف عادت ہیں اس واسطے بعض لوگ اس میں شبہ نکالتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ اگر مغرب کا کوئی فلسفی یہ کہے کہ بندر انسان میں تبدیل ہو گیا تو اس کے اوپر ان لوگوں کو اتنا تعجب نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اگر یہ کہے کہ انسان بندر میں تبدیل ہو گیا تو اس کے اوپر وہ حیرت کا اور انکار کا اظہار کرتے ہیں یہ کسی مسلمان کا سیوا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ آگے بار تعلق فرماتے ہیں جلنا ہا نقال الما بھائی نہ ما حلفہ پھر ہم نے اس واقعے کو نکال بنا دیا نکال کے معنی عبرت ایسا عذاب ایسی سزا جو دوسروں کے لیے سامان عبرت ہو ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا کال الماب بیندیہ و خلفہا اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنایا و مئوزن اور نصیحت بنایا للمتقین ان لوگوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں